والیوم الموعود وشاہد ومشہود قدل اصحاب الاخدود ان نار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود قسم آسمان کی جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں کھائی والوں پر لانت ہو وہ اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے وَهُمْ عَلَى مَا اللہ کل شی شہید اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں سراہے پر کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اللہ ہر چیز پر گواہ ہے توریق بے شک جنہوں نے ایزادی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہر رواں یہی بڑی کامیابی ہے فعال لما يريد بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا ارش کا مالک عزت والا ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا بلدین کا تقریب قرم مجید فی لم محفوظ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی وہ لشکر کون فرعون اور سمود بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوہ محفوظ میں صدق اللہ